دوسری بات دیکھیے اباک اللہ کیا ایسے نہیں ہے جب بھی اہدو اہدن کوئی وعدہ کیا ہے انہوں نے نہ تو ڈال دیا ہے فریق منہم ان میں سے ایک فریق نے چھوڑ دیا ہے اسے نہ ڈالنا کسی چیز کا کسی چیز کو پھینک دینا تو نواز اس عہد کو اس پیمان کو اس وعدے کو ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جس نے پھینک دیا ہے وعدہ کیا تھا اللہ کی اطاعت کا توحید کا رسالت کو ماننے کا مگر یہ بنی اسرائیل والے یہ اس کو پھینکتے چلے گئے ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے بل اکثر بلکہ ان کی اکثریت ایسی ہے کہ لا یہ ایمان نہیں رکھتے یہاں پر ایمان مفسرین کہتے ہیں کہ لغت کے معنی میں استعمال ہوا ہے اصطلاح کے معنی میں نہیں ایک تو ہے اصطلاح ایمان کی جس کی کچھ خاص چیزیں مراد ہیں اللہ تعالی پہ ایمان فرشتوں پہ اور یہ اور یہ ساری چیزیں تو ایک تو وہ ہے جو اصطلاح میں جسے ہم ایمان اور کفر کہتے ہیں ایک اس کا ظاہر ہے کہ لغوی معنی بھی کوئی ہوگا تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر لغوی معنی مراد لیا گیا ہے کہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں یومنون جو سرے سے اعتقاد رکھتے ہی نہیں ہیں ہی کافر انہیں پرواہ ہی نہیں ہے کہ کوئی چیز ہے بھی یا نہیں ہے مانتے ہی نہیں ایک تو لغت میں تو کوئی مانتا ہو نا کہ اللہ کو مانتا ہے اور پھر اس کے بعد بحث ہو کہ اصولوں کو مانتا ہے نہیں مانتا تقدیر کو مانتا ہے نہیں مانتا پھر کوئی کفر اسلام کی بات ہو اللہ تعالی نے فرمایا کہ وعدے کو ایسے بھول گئے ہیں ایسے ڈال دیا انہوں نے پھینک دیا ہے اسے نہ پھینک دیا ہے اسے ان میں سے ایک گروہ نے اور ان میں سے اکثر ایسے ہیں جن کا کوئی عقیدہ ہے ہی نہیں کہ آج کل کی دنیا میں زیادہ ہے کوئی عقیدہ نہیں ہر ایک سے پوچھتے پھرتے ہیں کافر عیسائی یہودی اور عقیدہ کوئی نہیں آپ پوچھیں تو کہتا ہے میں کسی چیز پہ بلیو نہیں کرتا یہی ایک یہ ہے وہ چیز